السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ علمین واشد اللہ وََ لا شریک اللہ واشد ان ابد و رسول صلابۃ اللّہ وسلم علیہ ولا و صحاب و منحدہ بحدی وسلم ب سنت علیہ دین و بعد و سامعين صامعین و آپ کے اس کیمپ میں ہر بدھ کو عدرس المحم جو سعودی عرب کے سابق مفتی تھے علامہ شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کی شرح کی جاتی ہے آج اس کتاب سے جو ہم پڑھیں گے ارکان الاسلام یعنی اسلام کے ارکان اسلام کا مطلب کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں مسلمان ہیں یا اسلام اسلام تو اسلام کا مطلب کیا ہے تو دیکھیے اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العمین کی توحید کو اپنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور شرک سے بدعت و خرافات سے بیزاری کا اعلان کرنا اس کا نام اسلام ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی توحید اپنا کر کے شریف اس کی عبادت کر کے اور اس کے حکموں کو اور اس کی باتوں کو مان کر کے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی باتوں کو اپنا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا دین کے حوالے کر دینا شرک اور بدعت اور خرافات سے بیزاری کا اعلان کرنا اس کے قریب نہ جانا اس سے دوری اختیار کرنا اس کا نام اسلام ہے اسلام ظاہری چیزوں کو کہا جاتا ہے جیسے انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمے کا اقرار کرتا ہے لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے اشد اللہ و اللہ المحمدن ابد و رسولوں ایسے ہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا روزے رکھنا حج کرنا یہ سب ظاہری چیزیں ہیں نظر آنے والی چیزیں ہیں انسان جب یہ کرتا ہے تو چیزیں نظر آتی ہیں اس لیے اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق جو ہے دل سے ہوتا ہے انسان کے تو یہ اسلام ہے یہ اور اس کو اسلام کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر کے اللہ کی ودانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کر کے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نبی کی سنتوں کو اپنا کر کے آپ کی باتوں پر عمل کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا دین کے حوالے کر دینا کہ جیسا دین کہے گا ویسا ہم چلیں گے جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے اور جو شرک اور بدات اور خرافات ہے اللہ کی, کی جو نافرمانیاں ہیں ان تمام چیزوں سے بیزاری کا اعلان کرنا اس کا نام اسلام ہے تو اسلام کے ارکان ہیں اسلام گویا کی ایک عمارت ہے اور اس عمارت کے کچھ ارکان ہوتے ہیں بغیر ارکان کے کوئی عمارت قائم نہیں ہوتی ہے تو اسلام کے بھی کچھ ارکان ہیں ارکان کہتے ہیں بنیاد کو پلرز کو بنیادی چیزوں کو جس کے بغیر عمارت قائم ہی نہ ہو تو اس کے پانچ ارکان ہیں اسلام کے کتنے ارکان ہیں پانچ ارکان ہیں اور یہ تقریبا ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اگر سے ترتیب کے ساتھ نہ یاد ہو لوگوں کو لیکن عام طور پر مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں تو سب سے پہلا جو رکن ہے پانچ ارکان کون کون سے ہیں آج ہمارا جو ہماری جو گفتگو ہوگی مختصر طور پر پہلے رکن کے تعلق سے ہوگی اسلام کے پانچ ارکان ہیں پہلا رکن ہے شاعد اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا تیسرا زکوٰۃ دینا چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں رکن ہے جس کو استاد ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے یا بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ ارکان ہیں جو پہلا رکن ہے بہت اہم ہے ان تمام پانچواں ارکان میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ پہلا رکن ہے اور پہلے رکن کے اندر دو جز ہیں پہلا جز کیا ہے وہ اللہ تعالی سے متعلق ہے کس بات کی گواہی دینا کہ اللہ حرب الامن کے علاوہ ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے صرف اللہ کی بات کریں گے اور جو باطل معبودات ہیں ان سب کا انکار کریں گے ہیں باطل معبود لا الہ اللہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب الامین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے ہیں بہت سارے معبود جن کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرشش کی جاتی ہے جن کی بھی بات کی جاتی ہے وہ سب ان کی نظروں معبود ہیں لیکن وہ باطل معبود ہیں وہ باطل معبود ہیں اس اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنا اللہ کے علاوہ کسی پر ایمان لانا یا اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرنا جیسا کہ بہت سارے مسلمان ہیں کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں مساجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں داڑھیاں بھی ہیں تعجر بھی پڑھتے ہیں بہت سارے خیر اور نیکی کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ رب العمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں قبروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں پیروں اور فقیروں کا سجدہ کرتے ہیں غر اللہ کے نام پر نظر ریاض مانتے ہیں یہ تمام چیزیں کرتے ہیں لوگ غیر اللہ سے مانتے ہیں تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی بات کرنا دوسرے کو معبود بنانا ہے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی سچا معبود نہیں ہے اس میں سب سے پہلے نفی اور انکار ہے کہ پہلے انکار کریں گے اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا پہلے انکار ہوگا اس کے بعد پھر اللہ کے لیے اس بات ہوگا اللہ الہ الا اللہ. کہ نہیں ہے کوئی بابود برحت مگر اللہ پہلے نفی اور انکار تو پہلے انکار کرنا پڑے گا شرک کا انکار بدعت کا انکار خرافات کا انکار غیر اللہ کی عبادت کا انکار ان تمام چیزوں کا پہلے انکار اور ساری عبادات پھر اللہ کے لیے خالص کرنا اللہ کے لیے ثابت کرنا اور اللہ رب الامن ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے عماخلط الجنا وعلین صاح ال عبدال ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا یہ توحید خالص کہلاتا ہے تو لا الہ اللہ کا مطلب یہ ہے آج بہت سارے لوگ اس کلمے کا معنی ہی نہیں سمجھتے آپ ان سے پوچھیں لا الہ اللہ کا کیا معنی ہے تو کہیں گے لا الہ اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اللّہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے یہ معنی غلط ہے یہ تو مکہ کی مشرق بھی کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں الا اللہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اللہ کو خالق اور مالک اور رازق اور رب مانتے تھے تو اللہ الََََََََََ اللہ کا کیا مطلب ہوا آخر الَََ اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ پر ایمان ان کا بھی تھا لہذا اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن صرف اللہ کی بات نہیں کرتا تو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اسے مکہ کے مشرق تھے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اللہ ہی بارش برسانے والا اللہ ہی روزی دینے والا اللہ ہی اولاد دینے والا اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہی موت دینے والا زندگی دینے والا اللہ کی ہی ہواؤں کو چلانے والا یہ سب ان کا عقیدہ تھا ایمان تھا لیکن وہ عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے تھے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرتے تھے اور یہ مقصد ہوتا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے ان کا واسطہ لیتے تھے ان کا ان کو وسیلہ بناتے تھے تو یہ وہ لوگ شرکیہ کرتے تھے تو کوئی اللہ پر ایمان تو رکھے لیکن صرف اللہ کی بات نہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو لا الہ اللہ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کوئی رب نہیں ہے اگر یہ معنی ہوتا تو یہ کلمہ ہوتا اللہ خالقہ اللہ یا اللہ الا اللہ جبکہ یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے اور کسی نبی کا کلمہ نہیں تھا تمام نبیوں کا کلمہ یہی تھا لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود براق نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے بھئی حاکم جو ہےیرعب کے اندر شامل ہے اللہ تعال ہی کا حکم چلتا ہے دنیا کے اندر اسی کے حکم سے بارش ہوتی ہے اسی کے حکم سے سورج نکلتا اسی کے حکم سے رات آتی ہے اسی کے حکم سے دن نکلتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے اسی کے حکم سے قیامت قائم ہوگی اسی کے حکم سے انسان کی موت ہوتی ہے لوگوں کی موت ہوتی ہے دنیا میں زلزلے آتے ہیں دنیا میں طوفان آتا ہے خوشحالی آتی ہے فخر و فاقہ کچھ بھی ہے سب اللہ تعالی کی مشیت اس کے حکم سے ہے لہذا اللہ کے علاوہ کوئی حاکم ہی نہیں ہے یہ تو مکہ کی مشری بھی مانتے تھے اور یہ رویت کے اندر شامل ہے لہذا اس کو یہ معنی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اگر یہ معنی ہوتا اگر کلمے کا مقصد یہ ہوتا تو ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے جائے لا ہاکما اللہ ہوتا لیکن کسی کا کلمہ لا حاکم الا اللہ نہیں تھا سب کا لا الہ الا اللہ تھا تو یہ معنی بھی کرنا غلط ہے کہ لَ ہاکما اللّہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حاکم نہیں ہے تو اس کا جو صحیح مانا ہوا ہے کہ اللہ رب اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں کوئی براہک معبود نہیں ہے معبود لیکن سب باطل ہیں اور جو ان کی عبادت کرے وہ سب عبادت باطل ہے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے اگر کوئی عبادت کرتا ہے عمل کرتا ہے وہ مردود ہے ایسے اللہ کے بات کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرے کی بات کرتا ہے وہ بھی مردود ہے وہ بھی باطل ہے تو اللہ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی سچا اور اللہ پر اس کرمے کے بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ اللہ پر ایمان میں بہت ساری چیزیں ہیں. یہ کہ اللہ تعالی موجود ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا نمبر دو اللہ تعالی عرص پر ہے اللہ ہر جگہ نہیں نوز بلّہ اللہ کی ذات عرش پر ہے ایسے ہی اللہ رب العامن کہ جو ہے یہ بھی داخلے جو توحید کی تین قسمیں آتی ہیں توحید الوحی توحید اور بوبیے توحید اسماسب سب اس کے اندر شامل ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی کی ہم خالی سے بات کریں گے اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے اللہ ہی ہمارا خالق و مالک و رازق ہے وہی زندہ کرنے والا مارنے جلانے والا اللہ کی بے شمار نام و صفات ہیں ان تمام نام و صفات پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے شاعر شان ہیں تمام صفات ان کی نہ غلط تعویل کی جائے گی نہ ان کے غلط معنی بیان کیا جائے گا نہ ان کی کوئی کیفیت بیان کی جائے گی نہ ان کی کوئی مخلوقات سے مثال دی جائے گی نہ ان کی کوئی تشبیہ بیان کی جائے گی مخلوقات سے تو یہ اللہ رب العمین کے توحید اسماء اور صفات ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل اور داخل ہیں لا الہ اللہ کے اندر تو لا اللہ اللہ کا مانا کہ صرف اللہ رب العمین کی بات کرنا بس تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا بولینسلا اس کی وہ میں حیا وہ ممات اللہ رب العالمين. آپ کہہ دیے کہ میری زندگی میرا مرنا میرا جینا میری نماز میرا سب کچھ اللہ رب العامن کے لیے اللہ کا کوئی شریک نہیں فصل اللہ ربی کا اپ رب کے لیے نماز پڑھی اپ رب کے لیے قربانی کیجیے اللہ کے اصول کے حدیث سے منظب اللہ اللہ منظب علغ اللہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا اللہ اقبال کی اس پر لانت ہوتی ہے تو جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے نام پر ہونا چاہیے ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں شرک نہیں ہوتا غیر اللہ کی بات نہیں کی جاتی تو یہ الا اللہ کا معنی اور مطلب ہے آج مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے اس کلمے کے تقاضے کو نہیں سمجھتے کہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے یہ کلمہ کا مطلب اور معنی کیا ہے اگر اس کلمے کے تقاضے کو انسان نہ پورا کرے صرف کلمہ پڑھے وہ اور اس کے مطابق عمل نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے سرخی سے اللہ خالص قلب ہی دخل جننا دل کے اخلاص کے ساتھ جو کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنم میں داخل کرے گا اس کے مطابق انسان کا عمل ہونا چاہیے چابی ہوتی ہے چابی کے اندر دندان ہوتے ہیں اگر دندان نہیں دروازہ نہیں کھلے گا آج کل بتاخات ہوتے ہیں کارڈ ہوتے ہیں کارڈ کے اندر بار سسٹم ہوتا ہے جب وہ بارکوڈ جب آپ دروازے کے سامنے لا, لا کر کے اس کو وہاں دکھائیں گے وہاں رکھیں گے تب دروازہ کھلے گا اگر کوئی آپ لے کر جائیے تلے جائیے بتاخا کوئی آپ کارڈ لے کر جائیے اور اس کے اندر بار نہ ہو اور وہاں آپ کھڑے رہیے دروازے کے سامنے زندگی بھر کھڑے رہیں گے دروازہ نہیں کھلے گا تو ایسے ہی کلمہ جو ہے یہ چابی ہے جنت کی لیکن چابی کے اندر دندان ہوتے ہیں اور دندان کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرنا دین پر عمل کرنا شرک اور بدات نہ کرنا نبی کی سنتوں پر عمل کرنا تمام عبادات کو خالص اللہ بلامین کے لیے کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کسی بھی طرح کا شرک نہ کرنا یہ تمام چیزیں اس کے دندان ہیں اگر دندان نہیں ہوں گے تو چابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پہلا جز ہے اور دوسرا جز کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں یہ دونوں جز کا ہونا ضروری ہے اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے پورے دین کا خلاصہ یہی ہے ایمان اسلام کے اندر تمام چیزوں کے اندر تمام امال کی قبولیت کا دار مدار انہیں دونوں چیزوں کے اوپر کلمہ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی اور اس کا اقرار کرنا اور جب ہم اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں یا اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں ایک تقاضہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو حکم دیا اس کے مطابق انسان زندگی گزارے آپ کے تمام حکموں پر عمل کرنا آپ کے اطاعت کرنا تباہ کرنا آپ کی پیروی کرنا دوسری چیزیں کی تصدیق خفی فیما اخبر ہمارے بی نے جو خبر دیا ہے اس کی تصدیق کرنا ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا ہے اس میں آپ کو سچ ماننا آپ نے کہا قیامت قائم ہوگی دجال آئے گا جو ماجوج نکلیں گے سورج مغرب سے نکلے گا اور یہ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے مہدی علیہ اسلام کا ظہور ہوگا اور بہت ساری نشانیاں ہمارے نے بھی بتائی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں ان تمام چیزوں پر ایمان یا ہمارے بھی نے جو کچھ باتیں بتائیں حدیثوں کے اندر پہلے زمانے کے خصے بیان کیے جو صحیح حدیثوں کے اندر ہے تو ان تمام چیزوں کی ہمیں تصدیق کرنا ہے ان تمام چیزوں کو سچ جاننا ہے کہ آپ نے جو کچھ بتایا وہ سچی بات ہے کیونکہ آپ سادی خوین ہیں آپ صادق اور امین دار ہیں سچے ہیں لوگوں کے ساتھ بات کرنے بھی سچے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں بھی سچے آپ نے کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا آپ نے اسے امت تک لوگوں تک پہنچا دیا اس کے اندر کوئی کمی آپ نے نہیں کی تو آپ صادق اور امین تھے لہذا جو کچھ آپ نے کہا اس کی تصدیق کرنا اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے روک دیا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا آپ نے شرک ہے بداع سے روکا رسم و رواج سے روکا خرافات سے روکا اللہ کی معاشی سے روکا سود رشوت زناکاری چوری بے معنی ان تمام چیزوں اور گناہوں سے روکا ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے بچے ان تمام چیزوں سے تو یہ نبی کی رسالت کے تقاضوں میں سے ہے ایسے ہی اللہ اللہ ماشرح کہ ہمارے نبی نے اللہ کی بات کی ہے وہ ایسی ہم اللہ کی بات کریں گے اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہیں ٹہرائیں گے کوئی نیا طریقہ نہیں لے کر کے آئیں گے عبادت کے اندر کوئی نیا طریقہ نہیں لے کر کے آئیں گے جیسے نبی نے کیا ویسے اللہ کی بات کریں گے ہمارے بھی نے حج کیا تو کیا کہا خزو انی ان مناسب جیسے میں نے حج کیا ویسے تم لوگ حج کرو مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو آپ نے وضو کیا تو کہا منتب انحاب جس نے میرے اس عضو کے طریقے سے وضو کیا آپ نے پڑھی سلو وہ اسی نماز پڑھی کہا اسلو کہ ہمارا آئی تمہوں نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے ہمیں نماز پڑھتی ہوئے دیکھا ہے اللّہ تعالیٰ کے شاید فرقم کما اللہ تعالیٰ پہ نبی کو فرماتا کہ استقامت اختیار کیجیے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ حکم سب کے لیے ہے استقامت دین پر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے حکم کے مطابق ہوگی شریعت کے مطابق ہوگی انسان کے اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوگی کہ انسان کی عقل کہتی ہے اس کا دماغ کہتا ہے یہ نہیں یہ انسان اپنی خواہش کے مطابق نہیں انسان کو اللہ رب العامن کے بتائے طریقے کے مطابق جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اختیار نہیں ہے شخصی کہ آپ جیسا چاہیں ویسا استقامت اختیار کر لیجیے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس حکم کو اپنانا واجب اور ضروری ہے بندے کے لیے کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس طریقے سے انسان استقامت اختیار کرے اس طریقے دین پر چلے تو جیسے ہمارے نبی نے اللہ کی عبادت کی ویسے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے عبادت میں کوئی نئی چیز لے کر کے نہیں آئیں کوئی نئی چیز پیدا کرے گی بداعت ہوگی اور بدعات گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی نبی کے طریقے کے مطابق ہماری باتیں ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب نبی کی عبادت کے اندر انسان اگر کمی بیشی کر دے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا تو انسان اگر کسی نئی عبادت ہی کو دنیا میں رائج کر دے تو اس کا کیا حکم ہوگا اس سر اثر باطل ہوگا انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نبی نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے اس طریقے سے کرنا ہے لیکن اس میں اگر وہ کچھ کمی بیشی کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کرے گا آپ نماز پڑھتے ہیں اے رکعت آپ نے زیادہ کر دیا یا اس طریقے سے آپ نے زیادہ کر دیا جان بوجھ کر کے نماز باطل ہو جائے گی تو اگر کوئی اثرے نو کوئی نئی عبادت پیدا دنیا کے اندر جو ہمارے نبی نے کیا ہی نہیں ہے تو ظاہر بات اس کا حکم کیا ہوگا وہ تو اور مردود ہوگا وہ تو اور ناقابل قبول ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے بات نبی کے طریقے پر کر رہا ہے لیکن کچھ زیادہ کر دیا جان بوجھ کر کے وہ یہ بات قبول نہیں ہے تو نئی نئی چیزیں انسان اگر پیدا کر لے تو وہ کیسے جائز ہوگا وہ کیسے اس پر عمل کرنا انسان کے لیے جائز ہوگا وہ قطعا جائز نہیں ہوگا تو اس طریقے سے اللہ رب العامن کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی یا آپ صلی اللّہ علیہ وسلم پر جب ایمان لاتے ہیں یا جو کلمہ شہادت ہے شہادتین جس میں اللہ تعالیٰ کے برحق معبود ہونے کی گواہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دی جاتی ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات تو ہی کریں گے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا توحید کی نشر و شاعت کے لیے شرکی کے خاتمے کے لیے اللہ کی بات کیسے کرنا ہے اللہ کی نباتوں سے خوش ہوتا ہے کیا اس کا طریقہ ہے اس کو بتانے کے لیے اللّہ رب آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا لہذا اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے اللہ دین کو مکمل کر دیا دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دین ناقص ہے نوزب اللہ وہ کویا کی قرآن کریم کی شاید کا منکر ہے جس میں اللہ کے لیے محکمل تو نکم و اتمم تو علیہ ودی تو اسلام دینا تو یہ سمجھتا ہے کہ دین ناقص ہے دین کے اندر نئی چیزوں کی ضرورت ہے یا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العلامی نے اپ نبی کو دیا لیکن ہمارے نبی نے نہیں بتایا لوگوں کو نقد بلال مطالع اور آپ نے اسے چھپا لیا لوگوں تک نہیں پہنچایا ہر حال میں بہت بات جرم ہے یہ اللہ کے سر پر خیالت کے الزام گویا کہ اگر جو اپنی زبان سے نہ کہے لیکن زبان حال سے کہتا ہے زبان خال سے نہ کہے زبان حال سے کہتا ہے یا تو یہ کہتا ہے کہ دین نامکمل ہے ضرورت ہے یا تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی پر کو اللہ نے دیا لیکن ہمارے نبی اس کو چھپا لیا یا صحابہ نے چھپا دیا لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا تو یہ تمام باتیں گمراہی ہیں یہ تمام باتیں حد درجہ ضلالت کی ہیں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا دین میں نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ویسی بات کرنا جس طریقے سے ہمارے نبی نے کیا ہے اس میں کوئی نئی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے ایسے ہی ہمارے نبی آخری نبی ہے ہمارے نبی کی نبوت و رسالت نے سابقہ تمام انبیاء کی نبوت و رسالت اور ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے ان کی جو شریعتیں منسوخ ہو گئی جتنی بھی شریعتیں تھیں ہنستے علیہ السلام کی شریعت ہست عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت یا اس طریقے سے اور شریعتیں حسد ابراہیم علیہ السلام کی سب منسوخ ہو گئی ہیں اگر آج کوئی ان پر قائم ہے تو وہ باطل ہے وہ اور اس پر قائم رہنے والا جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے اثر کی حدیث ہے کہ چاہے اہدیو اور مثلای اگر ہمارے ہمارے ایمان نہیں لائے گا جہنم کے اندر جائے گا تمہارے نبی کے آنے کے کی بعد سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں آپ پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجیں گے آپ کسی خاص قوم کے لیے کسی خطے کے لیے کسی ملک کے لیے صرف عرب کے لیے کسی خاص ملکی کے لیے نہیں ہیں آپ کے نبوت و رسالت پوری دنیا والوں کے لیے دنیا انس جن کے لیے لہذا آپ سب کے نبی اور سب کے رسول ہیں اور رحمتہ اللہ عالمی ہے آپ اور اللہ نبوت کو بند کر دیا ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہٰذا یہ بھی ایمان لانا ضروری کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا ہنستے علیہ اسلام دنیا کے اندر آئیں گے لیکن ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے ہمارے نبی نے علیہ اسلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوں اور اگر ہمارے شریعت پر عمل نہ کرے تو ان کی نجات نہیں ہو پائے گی ان کے لیے کافی نہیں ہوگا یہ ہمارے نبی کی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہوگا ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہوگا آپ نے اسلام کے بارے میں فرمایا تو آج اگر کوئی نبی کی شریعت کو چھوڑ کر کے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر کے اپنے بتائے ہوئے بنائے ہوئے اماموں کی باتوں کو مانتا ہے اور وہ باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کسی بھی امام نے اپنی تقریر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے。ہر امام نے کہا کہ تم کو صحیح عدیش مل جائے یہ ہمارا مذہب ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی وہ قیامت کے دن ان کی آواز نہیں کی جائے گی ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہار کرنے والے کو اگر اس کا اشتہار درست ہو جائے اس کو دو اجر ملتا ہے اور اگر غلطی ہو جائے تو بھی اللہ تعالی اس کو ایک اجر دیتا ہے وہ حال میں اجر کے مستحق ہیں اللہ تعالی انہیں اجر دے گا اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے لیکن انسان کو دلیل ملنے کے بعد اپنے امام کی بات پر قائم رہنا اور اس کی امام کی بات واضح ہو جائے کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو یہ گمراہی ہے یہ بالکل ایسا کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے ام کرام رجوع کر لیا کرتے تھے ان کو حدیث ملتی تھی رجوع کر لیتے تھے کتنے اے اے اے اقوال حم کر کے کہ جب ان کو حدیث سنائی گی انہوں نے اپنے بات سے رجوع کر لیا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا دو مذہب ہے آپ دیکھیے ایک پرانا اور ایک نیا مذہب ہے ایک امام احمد برحم رحمتہ اللہ علیہ کے دیکھئے کتنے ان کے اقوال ملتے ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسے اور دیگر احم کر رام جب ان کو حدیثیں ملتی تھیں اپنی پرانی باتوں سے رجوع کر لیا کرتے تھے اور انہوں نے امت کو انسانیت کو سارے مسلمانوں کو پیغام دے دیا ہے عیزا شہل حدیث ہوا مذہبی سید حدیث ہمارا مذہب ہے وہی وہ ہمارا مسئلہ کہ اسی پر عمل کرنا ہے لہذا تمہیں بھی حدیث مل جائے میری بات کو دیوار پر مار دینا میری بات پر عمل نہ کرنا تو یہ ہمارے نبی کے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں کلمہ شہادت اس کی جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ نبی کی باتوں کے سامنے کسی کی بات کو ترجیح نہ دی جائے نبی کی بات سب سے آگے ہونی چاہیے قرآن و حدیث سب سے ہے یہی ہمارے امام اسی مطابق انسان کو زندگی گزارنا ہے ام کرام نے اشتہار کیا اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے گا لیکن اگر ان کا اشتہار غلط ہو گیا تو بھی عجر ملے گا لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی حدیث کے مطابق عمر کریں ہم نبی کے امتی ہیں نبی ہمارے امام ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا خبر منہی کے بارے میں سوال ہوگا نبی کے بارے میں سوال ہوگا اور پہلے امتوں کے اندر ہماری جو آپ دیکھیں کہ تقلید کب سے شروع ہوئی ہے بہت بعد میں شروع ہوئی تقلید پہلے تقلید نہیں تھی امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ سو اجری میں ان کا انتقال ہوا کہ ان سے پہلے مسلمان نہیں تھے تھے مسلمان سن نبے ہجری کے اندر یا چورانوے ہجری کے اندر سندھ کو فتح کیا محمد بن قاسم نے اس وقت امام رحمۃ اللہ علیہ کی عمر دس بارہ سال کی تھی تو وہ کون سا دین دے کر گئے تھے سندھ والوں کو ہندوستان والوں کو ظاہر بات وہی دین دے کر دے گئے تھے جو انہوں نے صحابہ کو کرتے ہوئی دیکھا تھا محمد بن قاسم نے وہ تھے نہ اس وقت کوئی حنفی تھا نہ مالکی نہ ہم بری کوئی اور وقت سب کے سب مسلمان تھے تو والے تھے سنت والے تھے اسی پر عمل پیرا ہوتے تھے عمل کرتے تھے وہی دن دے کر گئے تھے لوگوں کو یہ سب تو بعد میں سب پیدا ہوئے یہ سب لوگ تو بعد کی پیداوار ہیں اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے کیا آپ دیکھیے ابو وکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ حص عثمان غنی خلیفہ راشد اور راست علی رضی اللہ عرآن ہوں کتنا اونچا مقام مرتبہ ان کا کیا ان کی کوئی تقلید کرتا ہے جب ان کی تقلید انسان کرتا ہے جبکہ وہ نبی ان کی تربیت کی صحابہ ہے وہ تو پھر ان کے بعد کی کسی امتی کی تخلیق کرنا اور ان کی بات کو قرآن و حدیث کی بات پر ترجیح دینا اور ان کی بات ہی پر عمل کرنا چاہے وہ حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یہ میرے بھائی گمراہی ہے یہ کیا ہے گمراہی ہے یہ اس سے بچنا چاہیے انسان کو ہم نبی کی امتی ہیں قرآن و حدیث کو صحابہ صرف سالین کے فہم کے مطابق سمجھنا اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہم سے مطلوب ہے ہم تمام اما کو مانتے ہیں تمام ماں کی باتوں کو مانتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کی بات حدیث کے موافق ہے اور یہ انہی کا قول ہے انہیں یہ بات کہی ہے کہ ہماری بات کو اسی وقت لینا جب حدیث کے موافق ہوگا اور جب حدیث کے خلاف ہوگا میری بات کو دیوار پہ مار دینا صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی باتوں پر عمل پہرا ہوں کوئی بات آپ کو ملے کوئی حدیث ملے کوئی سنت ملے آپ کے علاقے میں عمل نہیں ہے آپ کے خاندان میں عمل نہیں ہے آپ کے ماں باپ عمل نہیں کرتے ہیں گھر والے عمل نہیں کرتے آپ کی پرواہ نہ کیجیے آپ حدیث کی پرواہ کیجیے کامت کسان آپ کیا جواب دیں گے کہ حدیث آپ کو مل گئی نبی کے طریقہ آپ کو مل گیا آپ نے عمل کیوں نہیں کیا یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہمارے بابا باپ عمل نہیں کرتے تھے بابا باپ کو ہستانہ معلوم آپ کو معلوم ہوگیا اب آپ کی ذمہ داری کو اسی پر عمل کریں تو یہ جو ارکان اسلام اس کا پہلا رکن ہے جو بنیاد ہے جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی اللہ پر ایمان اور نبی پر ایمان اور نبی کے طریقے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کی سنتوں پر عمل جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس کے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لیں گے اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا نہ نماز فائدہ دے گی نہ روزہ فائدہ دے گا نہ زکوٰوٰۃ فائدہ دے گی نہ کوئی اور چیز فائدہ دے گی جب تک یہ پہلا جو رکن ہے جو دو جز ہیں اور دونوں جز جب تک نہیں پائے جائیں گے جب تک انسان کچھ بھی کر لے انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ضبع کے اللہ ابرامن ہمارے اندر توحید خالص کو اور پیوست کرے اور اللہ رب العامن ہم سب کو اپنی باتوں پر قائم رکھے اور اللہ رب العامین ہمیں شرک سے وداعت خرافات سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی کی سنتوں پر اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عامین وہ صلیمن محمد ولہ علیہ و, علی و صاب امین